من شرور أنفسنا ومن خلقات العوامنا من يهده الله فلا مبذلنا ومن يبذله فلا عالينا وأشهد أن لا إذا عزل الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا إجوال الذين آمنوا اتقوا الله حق تقامي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا إيها الناس اتقوا ربكم الذي خرقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وفدت منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تشاهدون به والأرحام إن الله فعم عليكم رفيا يا إيها الذين آغنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم حرامالكم ويوفر لكم ذروبكم ومن يبعي الله ورسوله فقد قاد فوزا عظيما أبنى عباد فإن خير الهديد كتاب الله وخير الهديه أدل محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وقل لبن عاد مغانا وقل اغراءه في النار فوض بالله استمع لنين من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماوات بالحر وانزل من السحاب بناء فاخرج به من الثمرات اذ قالقوم طور سامين مضغامدين نودمان اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں پیدا کرنے کے بعد ہم تمام انسانوں پر بے شمار اپنے انعامات اور اپنے قدر و کرم کرمائے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ان قرب کو رہا تو اگر تم اللہ تعالیٰ کے انعامات کو شمار کرنا چاہو گننا چاہو تو شمار کی نہیں کر سکتے رہا عاندین کی نعمتوں پر شکر گزارنی ضروری ہے اور اللہ نے کہا کہ نعمتوں کے استعمال کرنے میں انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ شراف اور خزول خرچی اور بیجا تصد سے اپنے آپ کو بچائیں فرماتے ہیں فرما دیں شرابو والا دو رکو کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو فضول خرچی نہ کرو ہر نعمت کو اتنا استعمال کرو جتنے کی ضرورت ہے حالات اور جائز طریقے بھی استعمال کرو اور ضرورت سے زیادہ استعمال نہ کرو اللہ رسد آدمی فرماتے ہیں کہ جو انسان اللہ تعالی کسی بھی نعمتوں کو ناجارد اور غلط جگہ میں خرچ کرتا ہے وہ اصل میں شیطانی عمل کر رہا ہے شیطان کا بھائی ہوتا ہے ربراج فرماتے ہیں ورا تو ان کا یہ کب تری نوان شرابی شہ یہ ربی کباد فرماتے ہیں ورا تو بر تبدیرا کا تبدیل نہ کرو غلط میں پیسہ اور ناچارے جگہوں میں پیسہ کرتے نہ کرو ان رشوری نقل و شیاتی غلط جگہوں میں اللہ تعالیٰ کی نعمت کا خرچ کرنے والا وہ شیطان کا بھائی ہوتا ہے اور شیطان اپنے رب کا ہمیشہ سے ناشکر ہے ہمیشہ ہم نے ہر انسان کو چاہیے میں اللہ تعالی کی نعمتوں کو خرچ کرنے کے ہم اپنے آپ کو بچائیں اللہ حسد ال کی بڑی نعمتوں میں سے میرے بھائی ایک بڑی نعمت پانی ہے جس کے مطابق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجہ ہے <شَحِحِن> اس دنیا کی ہر شانی ہی کی وجہ سے کائیں برفار ہے یہ فی نت ہے ہر کسی آتا ہے ابن قطار صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے غلام سے پانی ماف مارتے اور ان کا غلام کلاس میں ہتھیارے میں بھر کر کے جب پانی ان کے سامنے دیتا تو پینے کے قریب جب ان کے قریب تو ہتھیارا میں جاتے تو ان کا خالص کہتا ہے سال و کثار ابن عمر ابی اللہ تعالا ہمارے رہتی اس قد روتے کہ پانی کا پیانا، پانی کا پینا مشکل ہو جاتا لوگ پوچھتے جب ملی لوگ پوچھتے آپ کو پانی کی ضرورت تھی اور پانی تم نے سڑک تھی آپ نے سڑک کیا اور جب پانی آپ کے سامنے آیا تو آپ نے رونا شروع کر دیا کیا ہے ہوتے کہ جب پانی میرے سامنے آتا ہے تو سورہ اور آپ ہمیں ایک آیت یاد آ جاتی ہے آج اللہ تعالیٰ کا خراب اور احسان دیکھو کہ دن بھر میں جتنی مرتبہ اور جتنا ہمیں پانی کی ضرورت ملے پڑتی ہے ہمیں پانی مل جاتا ہے ہم پانی پیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ سواتے ہیں آمد کے بھی جہانہ جہان میں جانیں گے اور پیاز کے بارے بے خواتین اور پریشان ہوں گے اور چہن کے اندر سہارا خون اور سے خون اور پھول اور تیز کے علاوہ کوش چیز ان کو پینے کے لیے نہیں ملے گا تو فوراً آواز لگائیں گے جنگ کیوں کے پاس اور کہیں دیکھیں اور اس کا کموا اے زندگیوں تمہارے پاس تو پانی اور کھانے کی بہتاط ہے تمہارے پاس بہت زیادہ کھانے پینے کا کام ہے شہر میں تھوڑا سا پانی کو ڈے دو تاکہ ہمارے یہاں آ جائے تو ہم بھی پی لیں یا جہنتی کی آواز کے لیے جب جنگیوں سے پانی باندھیں گے تو جنگی جو ہے گیم نہ ارب کا ہمارے پاس پانی اور کھانا بہت ہے لیکن جنت کا کھانا اور پانی دونوں کو سہکارا نے کافروں پر حرام قرار دے دیا ہے اس لیے ایک قطرہ پانی ہم تمہیں آج نہیں دے سکتے میرے بھائیوں یہ بہت بڑی نعمت ہے اسی لیے اس کے حدود اس کو استعمال کریں اور جائز حدود میں رہ کر کے یہ استعمال کریں وطو چینڈر نہانے کے چینڈر یا کسی اور چیز میں ضرورت جتنی ہے اتنا ہی آپ استعمال کریں اس طرح نہ کریں بہت سکے پاس کے ساتھ آپ یہ نہ سمجھے کہ مسجد کا پانی ہے یا گردیا کا پانی ہے ہمیں کوئی بل نہیں دینا پڑتا جتنا چاہو استعمال کرو یہ نام ہم کو منع کیا ہے نئے پرابلم شراب بناتے ہیں اگر ایک ندی کے کنارے دریا اور نہر کے کنارے کہیں اور تارب کے کنارے بیٹھ کر کے تم وضو کر رہے تھے اور جتنا تمہیں وضو کا پانی چاہیے اگر اس سے زیادہ تم نے استعمال کرنا شروع کیا تو کر کے سارا پانی تمہارے استعمال کرنے کے بعد پھر پلک کر کے دریا ہی میں چلا جا رہا ہے لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کر دی اس کے مطابق جانت کے دن تم سے تعداد پوچھ کرے گا کہ تم نے ضرورت سے زیادہ وضو کرنے ہوئے پانی کو استعمال کیوں کیا تو میرے بھائی اے اللہ کے بڑے احتانات پیچھے اور بڑے سب و خرج سے یہ پانی ہے اس کو جب آپ استعمال کرنے لگے تو استعمال کرنے میں احتیاط برتے ایسا نہ ہو کہ آپ نے نل کھول دیا اور باتیں کرتے رہے پانی گرتا جائے لیکن آپ کو اس کی تواہ نہ ہو نل علیہ صلاف آپ بتاتے ہیں وضو کرنے میں بھی اگر ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کیے گھر کے پانی پھر دوبارہ پرت کر کے دریا میں چلا جاتا ہے لیکن یہ بھی اشراف ہوگا اور بدول خرچی ہوگی میرے بھائی اسی طرح سے اللہ رب اللہ کی بڑے ہی نا آباد کی تھے اور بڑی خصوصیات ہیں ان میں ایک نگاہ پر آپ کو ادا کیا ہے آپ کے پینے کے لیے اور آپ کے صفائی ستھرائی نہانے دھلنے کے لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنا کا سسرائی نے بہت ہی اونچا مقام رکھا ہے ہمیں سفائی کی ستراری اپنے بدن اپنے کپڑے اپنے گھر اپنے راستے ان تمام چیزوں کی صفائی ستھرائی کرنا چاہیے لیکن آج اس سلسلے میں اسلام نے جو بڑی تعداد کی نیڈ شیطان نے ہم مسلمانوں ہی کو سب سے پیچھے ہٹا دیا ہے رسول اللہ سوا کے سوچن شاپ رات کو ہی حضرت ابت اللہ, اللہ, اللہ, اللہ تعالیٰ تحدید تمام قسمتی رہتے ہیں جنہیں شاہ فمایا تیبہ طیبن کو تیبہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پسند کرتا ہے نتی خود یوحتا اللہ تعالیٰ صاف ستھرا ہے کسی اللہ تارہ بہت ہی زیادہ پسند کرتے ہیں قریب الما اللہ کرم کرنے والا ہے اس لیے کرم کرنے کو سہ تارہ بہت ہی زیادہ پسند کرتے ہیں جب اللہ بہت زیادہ تفریح کرنے والا ہے جب وادہ اس لیے ثقافت کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ ہمارے بندے کی ثقافت کریں اللہ معاش ہے باقی در چیز کو پسند کرتا ہے اللہ صاحب ہے صفائی ستھرائی کو اللہ کارا پسند کرتے ہیں اللہ کرم کرے قریب ہے کرم کرنے کو اللہ کارا پسند کرتے ہیں اللہ سفی ہے سخاوت کو اللہ کارا پسند کرتے ہیں نہ میرے خاطان عادر شاہیا کو اللہ خانوں نے صفائی ستھرائی کا اتنا ساتھی کیا ہے آپ نے ساتھ مارا یہاں تک کہ تمہارے گھر کے سامنے گھر کے سامنے یہ خالی ہی زمین پڑی رہتی ہے نے اللہ اس کو بھی کو صاف رکھا کرو یہودی اپنے بدن و کپڑے پہ تو صاف کر لیتے ہیں لیکن گھر کے ساتھ جگہ کو صاف نہیں رکھتے گھر صاف رکھنا راستے کو صاف رکھنا اپنے کدن اور کپڑے کو صاف رکھنا یہ تو فیس انتہا ضروری ہے جہاں تک نے کے لڑکیوں نے कमाया तुम्हारे تمہارے के کے سامنے جو خالی زمین پڑی है ہے اس کو بھی صاف رکھا کرو میرے بھائیوں سب سے پہلے اپنے منہ کو صاف کرو نئی رشان میں صاف کماتے ہیں को پھیتو افواہ اپنے منہ کو صاف رکھا, رکھا کرو کیوں قرآن یہ تمہارے قرآن کے راستے کی اس لیے طرح طرح کی چیزیں استعمال کر کے کھا کر کے سگریٹ اور پیڑھی پی کر کے اپنے سوح کو خطبودار نہ بنا لو اگر تم نے اپنے سوح کو خطبودار بنا لا تو اللہ تعالیٰ کے قرآن اللہ تعالیٰ کے کتاب کے راستے کو تم نے کر لیا. ہندو افواہ کو گڑان اپنے منہ کی صفائی سفائی کا کیا رکھنا چاہیے اسی لیے پراپر کو اگر گننے سے کوئی انسان چلے سن یا تک کیا اور منہ سے بھرپو آ رہی ہے تو میری نماز پڑھنے کے لیے جب تک کے اپنے منہ کے بھرپو کو دور نہ کر دے اسی طرح سے میرے یہ جو سامنے اپنے کپڑوں کے ساتھ سکھائے سکھنا رکھنے کی بڑی تعبیر کی ہے نبی رہی سراپنا اے بھی کب سے کم نماز کے لیے چنے کے لیے تم کام کرتے ہو محنت مزدوری کرتے ہو تمہارے کپڑے اے سے اور پسیلا پتھی لگ جاتا ہے بدبو آنے لگتی ہے تو کم سے کم ایک جوڑا ایسا رکھو کہ ہستی پہ دکھنے کے لیے آتے ہو پر اس کو استعمال کر لو تاکہ گدو نہ آئے نبی ہے ساتھ نہ کرے لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر میں آؤ تو تمہارے کپڑے سے تمہارے پودوں سے اور تمہارے فدن سے اور تمہارے تح سے کسی قسم کی گردو اور بات نہیں آنی چاہیے جو آپ نے ساتھ جب تم کس اب پڑھنے کے لیے آتے ہو تو رنگت کے خرشتے تمہارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور جس طرح بدبو سے آدم کے اوزار اندازوں کو تکلیف پہنچتی ہے ایسے ہی فرشتوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے اپنے کپڑوں کے بدبو سے اور اپنے بجن کے وبو سے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو انسان تکلیف نہ ہو میرے بھائی اور ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اسی طرح سے ہم جس مار اور سوسائٹی میں رہتے ہیں اپنے راستے اور ایک طرح کی اس میں بھی پاک رکھنے تھا اس نے حکم دیا ہے صحیح کی حدیث میں گرے سراستان کام کماتے ہیں اے دوست ہر ایمان کو بتاؤں سرو رسوبہ بات کی کے زیادہ ساتھ نہیں سب سے بڑی ساتھ ہے آپ نے ہمارا سب سے بڑی شاہ لا اللہ اور سب سے ادنا کی ایمان کی ایک ساتھ راستے سے تکلیف دے اور گندگی چیز کو ہٹا دینا میں کے سامنے خبر دے گھر رسول اللہ ہے رسول اللہ, اللہ یہ پتا بھی میں بچا ہوں آپ نہ رہے یا آپ انتخاب کر جائیں اور میں بات ہی میں موقع نہ ملے اس لیے آج ہی سے آپ بتا دیں ایک ایسا عمل جس عمل کی برکت سے میں جنت میں والدی ہو جاؤں آپ کے ساتھ ہمارا ہے رتم اگر تم چاہتے ہو تمہیں ایک ایسا عمل بتائیں جس عمل کی برکت سے تم پر جنت والی ہو جائے تو بڑا آسان عمل کا ہے اے ادا اپنے مسلمان بھائیوں کے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو راستے پر صاف رکھنا یہ تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا ہے نا یہ بہت بڑا بڑا سوال ہے یہ کیا وہ چیز ہے جو اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بھی دیتا ہے میرے بھائی سفائی ستھرائی یہ سہکارہ کا بہترین عمل ہے تو کس آدمی سے اس سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے ایک کا اشتخار کرنے والے اور دوسرے سہارا کو سفائی رکھنے والوں کو اللہ کارا بہت سی زیادہ پسند کرتا ہے لگی ہر ایسے ہی اسلام کے اندر اسلام کے اندر بڑی ربت روایت کے لیے اس معاشرے اور سوسائٹی और رہنے کے لیے اور استعمال زندگی گزارنے کے لیے گھرن میں بڑی ربتیں اور اسلام میں بڑی تعلیمات بھی ہیں نبی رہے پر ربت ملاتے ہیں کہ ہر لوٹو تم پودے لگاؤ ہر لو لو تم بار لگاؤ تم فصلیں کرو اگر تمہارے پاس زمینیں ہیں تو زمین کو یوں ہی بےکار نہ چھوڑ دو زمین کو آباد کرو کیوں؟ اگر تم زمین کو آباد کرو گے بازار کے ذریعے کھیتیوں کے ذریعے تمہارا بھی فائدہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو بھی فائدہ ہوگا آپ بناتے ہیں من یکر سو اور اور انسان اور پہلی نظم ہندا کانا رہی خدا قدم اور کما کام جب بھی کوئی استعمال پر ادرخت لگاتا ہے یا کھیتی کرتا ہے یا فصلیں اگر وہ تیار کرتا ہے اس کے بعد تیار کروانا اور اس کی فصل اس کے کھیتوں سے اگر کوئی پریشان کوئی کانا رفر کھا لیتا ہے کھیتی وانا اور بات وانا برابر اور خریدوں کو بڑھاتا رہتا ہے اور رہتا ہے کہ ہمارے پاس آپ کا کھنڈ یا ہماری خطر کا گولی جانا رکھا سکے لیکن آپ نے ساتھ ہمارا تمہارے کھڑا کرنے اور روکنے کے باوجود اگر کسی پرندے نے یا چل کے پھر سے کسی انسان نے یا کسی جانور نے سوہاری کھیتی سے کچھ کھا لیا تو اللہ تعالیٰ کو پتا تو سکواتے ہیں کس نے بھی کھایا چاہے پرندے نے کھایا جانور نے کھایا یا کسی انسان نے توڑ کر کھا لیا جو بھی بس اللہ کی مخلوق تمہارے ساتھ اور تمہارے فلوں سے تازہ اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ تم کو ہر ایک کے بدلے سدکے کا جواب دے گے اللہ تعالیٰ نے ہے بڑی حرکتیں پائی ہیں اور اس معاشرے میں ہر قسم کے لوگوں کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے کہ میرے بھائی لوگ احساس ہے اسلام ہم پر کرا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے ساتھ احساس کریں یہ جو جانور ہمارے گلیوں میں گھومتے ہیں جس کو ہم پالتے ہیں یا آزاد ہوئے رہتے ہیں ان تمام جانوروں کا بھی مسجد رکھنے اور ان کے ساتھ احساس کرنے کا اسلام روک دیا ہے اللہ کا احساس مانتے ہیں وہ آتے ہیں ان کا پہاڑ جو ہے خلک میرے بھن اللہ کی مصروف کے ساتھ احساس کرو احساس کرنے والوں سے نا دار تارا بہت محبت کیا کرتا ہے اور اگرو کے ساتھ مخلوقات کے ساتھ ہم نے احسان نہ کیا اور ہم نے ان کا خیال نہ کیا بہت بڑا شروع ہوگا اتنا طرح وہاں کا بارے کا شیخ اللہ سے وشواس فرماتے ہیں اے ربو اللہ نے تم پر فرق کرا دیا ہے کہ پھر فرق کرا دے دیا کہ ہر مخلوق کے ساتھ تم کرو اللہ نبی کا فرمان آپ کے سامنے ہوگا کہ کا رہے پر ہیں ایک انسان کو اللہ کالا نے ایک گنہدار کو اللہ کارا نے صرف کتے کے ساتھ احترام کیا کتیا سے کتے کو پانی پلا دیا تو اللہ نے اس کے امن فیصلہ کو اتنا پر قبول کیا کسی نے داخل کر دیا اور اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے ساتھ احسابلہ کیا یہ ہم نے ان کو چھوڑ دیا تو حیدرآباد کا فرمان اس کی برآدو کا دن لوگ ہردنگ ایک عورت دو ہزار بارہ نے جہن سی ایک جہنم میں داخل کر دیا ہرا میں تسلی بیان کی ہمیشہ کہا اس عورت نے بجلی کو پکڑ کر کے باندھ لیا بجلی کو پکڑ کے باندھ دیا نہ بجلی کو کھلایا اور نہ بجلی کی آتی ہوئی تو پانی پلایا وا ہیت اور کر دے اور نہ تو اس نے بجلی کو آدھار دیا چھوڑ دیا کہ جا کر کے اپنا کل مکوڑے کھا کر کے اپنا پیٹ بھر لے بے ساری پیاس اور بھوک کی وجہ سے طرف طرف کر کے بلی. ایک بلے کے ساتھ سر بھی کیا اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے اس بلے کے ساتھ کرنے کی ان کی شمرات اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو جہنم میں داخل کر دیا اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو سب کے ساتھ تعینات کرنے اور اللہ تعالیٰ کے انعامات اور فضل و وم کو خراش طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق توسیع کرائے بے حالان ہم تمام ساتھیوں کو اشترار اور ضرور ہر اور تقریب سے بچائے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو شکر گزار کرائے ہمیں یہ پریشان ہیں اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو دور کر دے جو مصروف ہے تعالم ان کے قرض کو ادا کرا دے جو بیمار ہے انہیں تعالیٰ سے تکلیف کروا اور انتظار کر رہے ہیں ہمارے تمام بھائی اور بہنوں کی مفرت اور بچت کر رہے ہیں ہم لوگ نمل کو مانا وہی نو مسلمان ان دبا یا امرو کی قدرے کر رہے تھا وہ پہچان کرے گا يا أيها القوم لكم طلب قول وذكر الله يذكركم ودعوه ويستجيب لكم ولكن ودفر اذكروا الله <تصفيق>